بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يختل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم محترم مجاهدين إسلام أنسار مهاجرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درون تیاروں کے شہیدوں کے نام ان نوجوانوں کو میں کیسے بھلا سکتا ہوں جو رات کی تاریکی میں خاک و خون میں نہلائے گئے جو شہادت کے بعد گلاب کی مانند نکھر گئے اور خوشبو بن کر بکھر گئے جنہوں نے ملبے تلے دب کر خوف دہشت کے سائے تلے بھی اللہ اکبر کے نعرے کو فراموش نہیں کیا, کیا خوب ہے وہ نوجوان جو بارود کی بارش میں نہاتے رہے اور زخم و شہادت کے تمغے اپنے سینوں پر سجاتے رہے پاکستان کی سرزمین پاکستان میں جہاد و شریعت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے ان شہید بھائیوں کو سلام صرف چھ دن ہم نے ایک ساتھ گزارے رات چار بجے سب تحجد کے لیے اٹھا کرتے ذکر و تلاوت سے دھلی ہوئی زبانیں اشق آلود آنکھیں جو سوزے دروں اور درد دل کی ترجمانی کرتی ہیں آہ سرد چہرہ زرد اور چشمے تر ان نوجوانوں کی متاح تھی پورا دن وہ لوگ ورزش اور مختلف جنگی تعلیم میں مصروف رہتے ان میں اکثر نوجوان تھے اس لیے ان کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل ہوتا شہادت کی باتیں انہیں بہت پسند تھی ایک دن ڈرون جاسوس تیارے کچھ اور ہی انداز میں گھوم رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کے امی ابو آپ کو کوئی انعام یا روپے پیسے دیں تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض سب نے بیک آواز کہا ہم خوش ہوں گے اگر اللہ تعالی جو ستر ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت رکھتا ہے اگر ہمیں شہادت دینا چاہے تو ہم خوش ہوں گے یا ناراض تو سب نے بیک آواز کہا ہم خوش ہوں گے ناراض نہیں ہوں گے پھر تکبیروں کا زمزمہ ان ڈرون جاسوس تیاروں سے مت ڈرا کرو انشاء اللہ تمہارے ٹکڑوں کے ساتھ ہمارے ٹکڑے بھی پڑے ہوں گے افسوس کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ ہو سکا بس یہی بات ہے جو میرے دل کو چھلنی اور جگر کو پاس پاس کیے دیتی ہے ورنہ شہادت پر غمگین ہونے کے کیا مانے جنہوں نے اپنا عہد وفا اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا جنہوں نے ڈالروں ریالوں اور دنیاوی لذتوں کو ٹھو ماری ہمارا تو راستہ ہی زخموں شہادتوں اور مشقتوں کا راستہ ہے راہ جہاد میں شہادت انعام زخم پھول اور جیل مدرسہ ہے پھر کیوں کر ہم شہادت پر پریشان ہوں گے البتہ ہمارے دل زخموں سے چور اور آنسو سے لبریز ہے ہاد ہی رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی ان مبارک جوانوں کی جدائی یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے لیکن یاد رہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو اچھی طرح جانتے ہیں امریکہ اور اس کے غلامان ناپاک فوج پولیس ملیشیا اور لیویس فورسز بہت ہی جلد مجاہدین کے خنجروں اور تلواروں کا مزہ چکیں گے انشاءاللہ اے ایک اور ان کے مزدوروں تم تو ہمیں دور دور سے میزائل مارتے ہو لیکن ہم تمہیں انتہائی نزدیک سے ذبح کریں گے تیز دھار ہنجروں سے تمہاری گردنوں کو ناپیں گے جب تک ہم امن و امان اور اپنا انتقام نہ لے لے تم بھی امن کا خواب نہ دیکھنا الحمد ہم صرف گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے بھی حامل ہیں شہیدوں کے ارسا کا جذبہ ایمانی ہمارے درد کی دوا اور ہمارے زخموں کا مرہم ہے اسرافیل پندرہ سالہ لڑکا تھا جس کا بدن وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر و خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اگر میرے اور بچے ہوتے تو ان کو بھی اسی طرح قربان کرتی خنسارا کی سچی جانشین آج بھی امت میں زندہ ہیں الحمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مند تھے ہم ان کے امتی بھی غیرت مند ہیں اللہ کی قسم اگر دشمن کو یہ معلوم ہو جائے کہ شہادت کتنا بڑا انعام ہے اور ہر ہر شہید کے خون کے قطروں اور ان کی لاشوں کے ٹکڑوں سے ہزاروں مجاہد پیدا ہوتے ہیں تو دشمن کبھی بھی ہمیں نہ مارے شہیدوں کی تعزیت کے لیے جہاں کہیں بھی گئے وہاں ہم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جذبہ جہاد بیدار دیکھا عورتیں تک شہادت مبارک شہادت مبارک کی سدائے لگا رہی تھی ایک ایک شہید کی جگہ سینکڑوں سینکڑوں لوگ جہاد کرنے اور شہیدوں کا انتقام لینے کو بےتاب تھے الحمدللہ پاکستانی حکومت اور کفری نظام کے محافظوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ قابل دیت تھا اللہ تعالی تمام, تمام ایمان, ایمان والوں والو کو ثابت قدم فرمائے آمین ان شہیدوں میں دس وہ نوجوان بھی تھے جن کی ابھی تک داڑھی بھی نہ نکلی تھی پندرہ سولہ سال کے معصوم لڑکے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر گئے شاہد نور جو سب سے چھوٹا تھا وہ کہتا تھا کہ جب تک مجاہد نہ بن جاؤں واپس نہیں جاؤں گا ان معصوم نوجوانوں کو میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں کسی کی آدی ٹانگ کسی کے سر کے بال کسی کا کٹا ہوا سینا اور کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پایا گیا جو شہادت کی انگلی اٹھائے یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں دجال کو نہیں مانتے ہم اللہ سے راضی ہیں اگرچہ دل زخم زخم اور آنکھیں اشک بار ہیں بس ایک شکوا ہے ان لوگوں سے جو ڈیزل اور پیٹرول کی گرانی پر تو مظاہرے اور ہڑتالیں کرتے ہیں لیکن ہمارے بچوں اور بچیوں کے لہو کی ارزانی پر خاموش رہتے ہیں اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویانے کی اگرچہ بہت تنگ فراہ شہر وفا کو جانے کی جان تھی سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے جان تھی سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ دیں گے کہانی اس افسانے کی